الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلاه والسلام السلام يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا حبيب الله اصلاه والسلام السلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحابك يا نور الله میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی چینل پر قوم جنات نامی سلسلے کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں قوم جنات سے متعلق مستند معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ فی زمانہ حالات کچھ یوں ہے کہ جنات سے متعلق لوگوں کو درست معلومات نہیں ہوتی بلکہ اکثر لوگوں کے ذرائع جنات سے متعلق معلومات کے یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ کوئی کہانی پڑھتے ہیں رسائل جرائد جہاں مختلف قسم کی وہ ڈراؤنی کہانیاں اس میں پیش کی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ سن کر پڑھ کر جنات کو ایک ظالم اور خوفناک مخلوق کے طور پر جانتے ہیں اور دل میں اسی بنا پر ان کو خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ جنات کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں اور کئی بد نسیم لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ جنات کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں معذلہ کہ جنات کے وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے تو یہ بھی آپ کو بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اس سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے میری میٹھی میٹھی سہم آج ان شاء العظل آپ کی خدمت میں یہ بتایا جائے گا کہ جنات کیا بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مزارت اولیاء پر بھی حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی انشاءاللہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی توجہ کے ساتھ فرمائیے نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے کہ جو شب جمعہ جمع اور جمعہ کے روز سو بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی سو حاجت پوری فرماتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد علی محمد اللہ اللہ میٹھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں جس طرح مسلمان بزرگان دین رقی محمد اللہ تعالی صنع عقیدت رکھتے ہیں ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں گزرے ہوئے لمحات کو سرمایہ حیات تصور کرتے ہیں اسی طرح صحیح العقیدہ جناب بھی بزرگ والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ملفوظات سے فیضیاب ہوتے ہیں جیسا کہ شیخ ابو ذکر یاحیہ بن ابی نصر صحرابی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی جات پہنچے نہیں پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کریں میں نے کہا موقع انہوں نے کہا حمضور غو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مردوں میں کثیر تعداد ہوتے ہیں ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے میرے میٹھے میٹھے سمے دیکھا اپنے جناب کس انداز سے شریک ہوتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی سدائے آ رہی تھی چنانچہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا جب صبح کے وقت دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو تب تنہا تھے نماز کے بعد جب صورت حال دریافت کی تو فرمایا پہلے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کروں پھر بتانے لگے کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے آواز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں جناد مزارت اولیاء پر بھی حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ایک دلچسپ حکایت سنیے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ غالباً انیس سو ننانوے میں جمعرات کے دن سندھ کے عظیم بزرگ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مزار فیض دوستوں کے ہمراہ حاضر تھا میں آنکھیں بند کیے استغاثیہ کلام پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے آولی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری نظر ایک سوید، سفید ریش بزرگ پر پڑی جن کے سر پر سبز سبز امامہ سجا ہوا تھا انہوں نے پوچھا یہ کلام جو تم پڑھ رہے ہو اے کاش میں بن جاؤ مدینے کا مسافر کس نے لکھا ہے میں نے ارض کی میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برائے قاتون کا کلام ہے دریافت فرمانے لگے تمہارے پیر و مرشد الییاس قادری ہیں میں نے اسبات میں سر ہلا دیا کہ جی ہاں تو انہوں نے مجھے دوسرا کلام سنانے کی فرمائش کی کیا ایک اور کلام آپ سنائیں تو میں نے امیر سنت کا ایک اور پرسوز کلام سنایا جسے سن کر ان بزرگ پر ریکت تاری ہوئی میں نے ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے تو انہوں نے فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں زمانے کے مقبول ولی کا دامن ملا ہے الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اپنے پیر و مسجد کی بارگاہ سے کبھی نظر ہٹا کر ادھر ادھر مت دیکھنا ان کی نظر کرم تم پر ہوگی تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا میں نے برساستہ ان کے ہاتھ چوم لیے اور پوچھا آپ کون ہیں پہلے تو انہوں نے ٹالا مگر میرا جب اسرار بڑھا اور میں نے ایک حضور بتائی آپ کو انہیں تو وہ کہنے لگے میں قوم جنات میں سے ہوں اور میں جنات میں شہنشاہ ہوں میں شہنشاہ جنات ہوں ہمارا قافلہ جنات کا اڑتا ہوا جا رہا تھا تو ہم یہاں ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اتر پڑے تو تمہارے پڑھے ہوئے کلام کی کشش نے مجھے روک لیا یہ کہتے وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوا تو نے حیران پایا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پریشان تھے کہ ناتے پڑھتے پڑھتے اچانک ہم کس سے گفتگو کر رہے تھے جبکہ ہمیں کوئی دوسرا نظر آ نہیں رہا تھا ہم سمجھے پتا نہیں آپ کو کیا ہو گیا جب میں نے انہیں ساری صورت حال بتائی کہ میری ملاقات امیر اہل سنت کے عقیدت مند شہنشاہ جناس ہوئی ہے تو بہت حیران ہوئے تو میری میٹھی بیٹی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اولیا کے کی بارگاہ میں مزارت اولیا پر جات بھی حاضر ہوتے ہیں بلکہ ولادت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم پر جنات خوش ہوئے اور الحمد ان کا جشن بھی اپنے انداز سے مناتے ہیں حضرت سیدرا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قبیث اور حجون پہاڑ کے جن نے یہ ندا کی میں قسم کھاتا ہوں انسانوں میں سے کوئی عورت مرتبے والی نہ ہوئی اور نہ انسانوں میں سے کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمینہ زہریہ یعنی برو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جنا ہے یہ شان و شوکت والے قبائل کی ملامت سے دور رہنے والی ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے تمام قبیلوں سے بہترین اور بڑھ کر بیٹا حضرت احمد صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو جنا ہے تو بڑی عظمت اور شان و شوکت والا بیٹا ہے اور بڑا بڑی ہی مکرم و معظم شان والی ماں ہے اور وہ جن جو جبل ابو قبیس پر تھا اس نے یوں ندا کی اے بتا یعنی مکہ مکرمہ کہ رہنے والوں غلطی نہ کرو معاملے کو روشن عقل کے ذریعے ممتاز و جدا گانا کر لو قبیلہ بنوظہرا تمہاری نسل میں سے ہے زمانہ قدیم میں بھی اور اس زمانے میں بھی لوگوں میں سے جو گزر چکے یا جو موجود ہیں ان میں سے خاتون ایسی ہو تو ہمارے سامنے لاؤ ایک ایسی خاتون غیرو ہی میں سے کر دکھا دو جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو دیکھا کہ جب ولادت مصطفی صلی اللہ تعالی علی بلیہ وسلم ہوئی تو کس قدر مطلب ہے کہ یہ جنات خوش ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے حساب سے انہوں نے جشن ولادت منانے کی کوشش کی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے جشن ولادت کی خوشیاں منانے سے کترانے والا خاندان جشن ملا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومے مچانے والا کیسے بنا آئیے یہ بھی سنتے ہیں بابل اسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقہ کے سترہ سالہ مقیم اسلامی بھائی کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ میرا دودھ سپلائی کا کام تھا دودھ وغیرہ میں دینے کے لیے جایا کرتا تھا میں ایک روز صبح صادق سے کچھ دیر قبل بھینسوں کے باڑے سے موٹر سائیکل پہ دودھ لے کر نکلا میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک گلی کے کونے پر سرخ لباس میں ملبوس ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ یہ صبح ابھی تو سمرے کے اذانے بھی نہیں ہوئی ہیں اور اندھیرا ہو رہا ہے اور اس میں کہ صبح صبح بچی کہاں سے آ گئی خیر میں نے موٹر سائیکل روک لی مگر آگے بڑھنے میں کچھ خوف محسوس ہوا خیر میں ہمت کر کے بچی کے قریب پہنچا وہ بڑی پیاری بچی تھی اس کے لمبے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا میں اسے سنبھالنے کے لیے جیسے ہی موٹر سائیکل سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اس وقت کوئی تھا نہیں میں تنہا تھا رات کا مطلب سمجھ لے کہ آخری پہر تھا اور ایسا سناٹا تھا خوف میں محسوس سو رہا تھا لیکن میں ہمت کر کے قریب پہنچا تو اچانک اس بچی کے سر کے بال کھڑے ہو گئے اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا اس کے ہونٹ غائب ہو گئے اور دانت دکھائی دینے لگے وہ بھیانک انداز میں منہ کھولے خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی اور شولے برساتی آنکھوں سے مجھے گورنے لگی اس سے اس حالت میں دیکھ کے میری چیخیں نکل گئیں اور جیسے تیسے میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا جب میں محلے میں پہنچا تو میں بے ہوش ہو کر گر گیا لوگوں نے مجھے اٹھا کر گھر پہنچایا اس دن سے میں بیمار اور خوف زیادہ رہنے لگا خواب میں خوفناک جنات آ کر مجھے ڈراتے اسی دوران میں شیخ تری کا تمیر سنت سے مرید ہو کر اتاری بن گیا اس نسبت کی برکت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہو گیا میرے جینے کا ڈھنگ بدل گیا چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر پر سبز امامے کا تاج آ گیا اور میرے اس خوف میں بھی کچھ کمی آئی میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافر کا پابند بننے کی بھی کوشش کرنے لگا اور میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی میرے والد کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور کرامت اولیا نہیں مانتے تھے انہیں میرا مدنی ماحول میں آنا جانا پسند نہ تھا لیکن وہ میری سابقہ بحرانوی سے پریشان تھے اس لیے میری بدلی ہوئی زندگی دیکھ کر خاموش تھے کیونکہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے والدین کی بات سننے کے بجائے ان سے زبان درازی کرتا بلکہ معذ اللہ گالیاں تک بک دیا کرتا تھا اور اب الحمد اپنے پیر و مرشید کی تربیت کی برکت سے ان کے ڈانٹنے پر خاموش رہتا تھا صبر کرتا تھا والد صاحب نے دیکھا کہ چلو کسی جگہ بھی جاتا ہے لیکن گھر میں تو چلو یہ بدتمیزی تو چھوڑ دی اسنے. اس مند... نے اس وجہ سے والدین نے کچھ کہتے نہیں تھے ایک دن میری حالت پہلی کی طرح ہو گئی میں واپس خوفزدہ رہنے لگا کھانا پینا بند ہو گیا جو کھاتا طے آ جاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے میدے میں زخم ہو چکے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں ڈاکٹروں نے تقریب میں جواب دے دیا کہ اس کا بھی ہم علاج نہیں کر پا رہے ہومیوپیتھک کا علاج شروع کیا گیا اب ہمارے گھر میں انتہائی غربت تھی اب کیا کرتے اب روزانہ کم و بیش سو روپئے کی دوا آتی تھی والد صاحب بے ادھار سدھار کر کے کسی سے قرض لے کر چلا رہے تھے پندرہ دن لگاتار اس طرح سو روپے کی میں دوائی کھاتا رہا اور میری حالت یہ تھی کہ میں کچھ کھا نہیں پاتا تھا اس وجہ سے بے کمزور ہو چکا تھا اس حالت میں دیکھ کر دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے تعویذات اتارے کے بستے سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا میں نے بڑی مشکل سے والد صاحب کو فیضانے مدینہ چلنے کے لیے تیار کیا کیونکہ وہ تعویذات وغیرہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے جب میں نے تعزیزات اتاریاں استعمال کیے اور کاٹ کا پانی استعمال کیا تو حیرت انگیز طور پر دو دن بعد ہی میں نے کھانا شروع کر دیا اور مہندی کی تکلیف بھی دور ہو گئی اس پر تمام گھر والے بالخصوص والد صاحب انتہائی متاثر ہوئے کیونکہ ہمارے گھر میں تنگ دستی تھی بہنوں کی شادی کے بھی کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے ایک دن صبح جب گھر والے سو کر اٹھے تو والدہ نے بتایا کہ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا یہ سن کر والد صاحب بولے خواب تو رات میں نے بھی دیکھا ہے والدہ کا پہلے آپ اپنا خواب سنا تھے والی صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جن کے سر پر سبز امامہ اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور بھی لوگ حاضر تھے کسی نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ زمانے کے ولی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامد براکتوں ہیں ان سے دعا کروا لیجیے ان سے مرید بھی ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی والد صاحب کے خاموش ہونے سے پہلے ہی والدہ بول اٹھی بالکل یہی سب کچھ تو میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے پھر والد صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمام گھر والوں کو امیر علیہ سنت کا پہلی فرصت میں مرید بنوا دو الحمدللہ ہمارے گھر میں تمام افراد برے عقیدوں سے توبہ کر کے اختاری بن چکے ہیں ربی النور شریف میں والد صاحب نے جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن منانے کو برا جانتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے چوک پر جشن ولادت کی خوشی میں ایک بڑا پرچم لگانے کی ترکیب بنائی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے میری بہن ناصر مدنی برقع پہننے لگی بلکہ اپنے علاقے کی ذمہ دار بھی بن گئی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ اچھے ماحول کی صحبت انسان کی قلبی کیفیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے تو آپ کی بھی بارگاہ مرض ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کیجیے اس میں اگر آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم ایسا کیجیے کہ آپ کے قریبی مساجد میں الحمدللہ جو سبز امامہ پہن کر آشقان رسول فیضان سنت سے درس دیتے ہیں اس درس میں جو کہ ہوتا چند منٹ کا ہے لیکن اس میں شرکت کر کے دیکھیے آپ اس میں بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مختصر وقت میں کس قدر علم دین کی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر جہاں اللہ اور اس کے رسول اللہ, اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا ذکر خیر ہو وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ شرکت کر کے دیکھیے آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا سکون ملے گا آپ کئی آپ کے مسائل جو آپ حل نہیں کر پا رہے اس کے ذرائع بنیں گے اسباب بنیں گے اور فیضان سنت کی تحریر کیونکہ اس کے درس کی برکت سے اس کو پڑھنے کی برکت سے کئی لوگ دیکھے گئے کہ مطلب الحمدللہ ان کی زندگیاں بدل گئیں وہ نمازی بن گئے وہ پہلے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کا روزہ رکھنے والے بن گئے جو پہلے بدنگاہی کرنے والے تھے غیر عورتوں کو دیکھنے والے تھے اب ان کی آنکھیں کابت اللہ شریف اور سبز گنبت کو دیکھنے کی تمنا کرنے لگی اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں اور اس کے اسباب ہیں کیونکہ فیضان سنت کی جو تحریر ہے نا یہ ایک اس کو جو تحریر کیا وہ ولی کامل نے کیا ہے اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تحریر میں ان کی بات میں ان کے بیان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے تو الحمد امیر اہل سنت کی تحریر فیضان سنت کی تاثیر ہے اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مسجد میں ایک نوجوان زہر کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے جب پہنچے تو سنت پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ابھی چند منٹ باقی ہیں جماعت کھڑے ہونے میں وہ مطلب بیٹھ گئے ان کا کہنا ہے کہ میری نظر اچانک ایک سامنے کتاب زخیم رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا فیضان سنت میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور چند لمحوں کے لیے میں نے کہا چلے پڑھ کر مطالعہ کرتے ہیں میں نے اس کتاب کو جیسے ہی کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو اس میں داڑھی شریف رکھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی میں نے چند لمحے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے اسے بند کیا میں جب اس کتاب کو رکھ رہا تھا تو چند منٹ کتاب پڑھنے کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں جب گھر سے چلا تھا داڑھی مڈوانے کا وبال میرے گلے پر تھا لیکن یہ چند لمحے کتاب پڑھ کر جب میں وہ کتاب رکھ رہا تھا تو میں ڈاڑی کی نیت کر چکا تھا اس قدر اس تحریر میں تاثیر تھی کہ میں نے وہ کتاب جبکہ میں واقف نہیں تھا کہ یہ کون مطلب ہے کہ لکھنے والے ہیں لیکن اس کی تاثیر تھی اور الحمدللہ میں نے مطلب ہے کہ سنت کے مطابق داڑی رکھی تو آپ غور کیجئے کہ آج جس طرح ماحول ہے اور نوجوان اس انداز سے اس کی قلبی کیفیت میں تبدیلی آ جائے یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے اولیاء کرام کا زبان سے کہنا آپ کا ویسے تصرفات کرنا یا آپ کی تحریر سے ایسی لوگوں میں تبدیلی پیدا ہونا یہ ان کرامات ہی, ہی سمجھیں گے کہ واقعی مطلب ہے کہ اس طرح کے آج والدین بیٹے کو مارتے ہیں ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں ڈانٹتے بھی ہیں وہ ذرا سی بات منوانے پہ تیار نہیں ہو سکتے کامیاب نہیں ہوتی اور الحمدللہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جو داڑھی منڈانے کا وبال لے کر آیا اور جب مسجد سے لوٹا تو چند منٹ تحریر پڑھنے کی برکت سے وہ ڈاڑی کی پیاری پیاری سنت سجانے کی نیت کر کے لوٹا تو الحمدللہ مطلب ہے کہ یہ بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس بھی شروع کیجیے اس فیضان سنت میں آپ جب دیکھیں گے نا تو اتنے اہم موضوعات ہیں آپ کو بے شمار علم دن کی باتیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ للہ آپ کو دنیاوی آپ کے مسائل کے حل کے لیے اہم ترین معلومات ملے گی کئی ایسے مطلب معاملات جیسے کہ آپ کے دنیاوی بیماریوں کے معاملات ہیں یا مطلب ایک مسائل کے معاملات ہیں اس کے حل بھی ملیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ یہ جب کریں گے تو آپ اپنے گھر میں واضح طور پر محسوس کریں گے کہ گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے تو امید رکھو کہ انشاءاللہ شاء آپ بھی فیضان سنت سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں چونکہ وقت اس کا محدود ہوتا ہے اور اب آئندہ قسط جو کہ آٹھویں نویں قسط ہوگی انشاءاللہ اس قسط تک کے لیے آپ سم اجازت چاہیں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ قسط میں آپ کو کیا چیزیں انشاءاللہ شاء سے متعلق بتانے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں انشاءاللہ شاء آپ کو چونکہ پچھلی قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ جنہوں کی دنیا کا ایک واقعہ کہ ایک بچہ جو میرے اس وقت چینل کے ذریعے جو بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ دلچسپی اس میں ایک بچہ جس کو جنات اپنی دنیا میں لے جاتے تھے جنوں کی دنیا میں اس دنیا میں جا کر اسے وہاں کیا دکھایا جاتا تھا اور پھر وہ کیسے واپس آیا اس کو واپس آنے کے کیا ذرائع بنے اور اس طرح ان کی جنات سے اس سے کس طرح نجات ملی انشاءاللہ یہ واقعہ آئندہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کی جائے گی اور جنات کس طرح اقوام کرتے ہیں کئی سال غائب رہنے کے بعد فلاں شف کیسے لوٹا لڑکی کا اغوا کیسے ہوا بدلہ لینے کے لیے بھی کیا جنات اغوا کر لیتے ہیں اس طرح کے انشاءاللہ اللہ آپ کو جنات سے متعلق اہم مستند معلومات پیش کرنے کی آئندہ اس میں کوشش کی جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شریف جنات کے شر سے محفوظ فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے اور مجھے آپ کو تمام گھر والوں کو مدینے کی خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھیں آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم